الرحمن الرحیم ورحمۃ الرحمۃ اللہ وحمد علیہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح البادشہ ورث و قوال ان سوال البادشہ باقی گرام خارن الصمین خارن گرامی و براد الصاف شاہ سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ <سلام> <سلام> کتاب دعوت شریف میں سے درد نمبر دو سو اسی ابلیک دو ہیں تو دو سو اسّی مجموعہ کے درائع درد ہے اور دو جو ہے نماز تحجد کا درس نمبر دو ہے نماز تحجد کے بارے میں ہاں جی تو کل آپ لوگوں کو نماز تحجد کے نیت اور اس کے پڑھنے کے وقت کے حوالے سے بتایا تھا کہ نماز کی دو نیت ہے ایک اصلِ فلاط تحجی رقطِ نے قربتاََََََََََََََََََ ہاں جى اور دوسرا جو ہے اصل ركتين تحجن قربتا یہ دو نیت جو ہے پہ وسلم الصلاۃ تعلی تحجد میں تحجد کی نماز پڑھتا ہوں دو رکت قربۃ اللہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے اور دوسری نیت کا ترجمہ وسلِ رکھتے وسلم نماز پڑھتا ہوں دو رکھت تحجد نماز تحجد کے طور پر تحجر پر قربۃَ اللہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے پھر تحجد کا معنیٰ کیا ہے رات جگنے کی نماز ہاں جی رات جگنے کی نماز چونکہ وہ <تصح> جدار زبان میں رات کو سونا اور رات کو جگنا دونوں معنی میں آتا ہے اصل لغت میں لیکن جو اصطلاح ہے جو اصطلاح شریعد میں تحجر رات کو جگنے کی نماز ہے جو نماز رات کو پڑھتے ہیں تو رات میں جگنا ہی ہوتا ہے جاگے بغیر تو نماز نہیں پڑھ سکتے اس لیے صلاح اللہ رات کو پڑھ جانے والی نماز کو تحجد کہا جاتا ہے اس نماز کے وقت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا اس کا افضل وقت رات کے آخری تیسرے حصے میں رات کو تین حصہ کر کے آخری حصے میں پڑھنا بہتر ہے لیکن آپ جو ہے اس سے پہلے بارہ بجے کے بعد بھی آپ اس نماز کو پڑھیں تو تحجد کی نماز آتا ہے آپ کو ثواب ملے گا اس سلسلے میں حادث بہت ہے چونکہ ہمارے فقے میں اس کا کوئی جو محتاث وقت اس وقت پڑھیں تو صحیح ورنہ غلط نہیں لیکن یہ رات کو پڑھ جانے والی یہ کی بعد پڑھ جانے والی نمازوں میں شامل کیا لیکن دوسرے امیر کبیر الرحمٰن کی کتابوں سے اور دوسرے برگر کی کتابوں سے ان سب سے مجموعی طور پر جو عادی سب کی روشنی میں بہتر سب سے افضل زیادہ شعب وقت آخری حصہ درت کو تین حصہ کر کے سب رات کے بعد بھی آپ پڑھیں تو پڑھ سکتے ہیں خصوصاً وطر کی نماز تو عشاء کی سنت کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں حالانکہ وطر جو ہیں زیادہ شوق کی وجہ سے وطر حالانکہ تاجد کا حصہ ہے تاجر کے آر رقل ختم ہونے کے بعد پھر وطر کی تیر رقت پڑی جاتی ہے اصل ترقی تو یہ ہے لین شامیر کا بن فرما جو لوگ تاجر کو نہیں اٹھ سکتے ہیں وہ وطر کی نماز رات کو پہلے پڑھ کے سو جائیں عشاء کے بعد تو اللہ تعالیٰ اس کو تاجر گزاروں میں اس کا نام لکھا جائے گا یہ فرمایا یہاں تک تو میں نے کل لوگوں کو بتایا تھا تو آج جو نماز تحجر پڑھنے کا ترقہ اور رکعات کی تعداد یہ جو ہے اباشر برادران قرآن پوچھتے رہتے ہیں توہٰ دعوت میں اور فقہ میں بھی تعجر کے رکعات کی تعداد ہیں دعوت میں بھی تفصیل تھے اور واجہ نے جو توحفین الرواش لکھا ہے اس میں بھی تفصیل تھے ان کے تفصیلات ہیں تو نماز تحجد جو ہے دعوت شریف کی عبارت کے روشنی میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تو نماز تہجد پڑھنے کے ترقی اور رکت کی تعداد کے حوالے سے تو نماز تہجد جو ہے تہجد کے نیت سے جو آپ پڑھتے ہیں وہ آر رکعت پر مشتمل ہے ہاں جی کل آر ہے اور یہ نماز سنت راتبہ میں سے یعنی صبح شام ہمیشہ پڑھی جانے والی سنتوں میں سے حتیٰ سنت راتبہ مؤقدہ ہے زیادہ تاکیدی سنتوں میں سے یہ نماز اس کی بہت زیادہ ثواب اور عجر کی وجہ سے اور یہ نماز جو ہیں دو دو رکعت پر سلام پھیرا جاتا ہے ہیں دو رکعت پڑھ لیا پھر سلام پھیریں گے پھر دو رکعت پڑھ لیا سلام پھیری طرح چار دفعہ آپ کو سلام پھیرنا پڑے گا چار دفعہ تاجر پڑھیں گے تو چار چار دفعہ سلام پھیریں گے ہاں جی کل آر رکٹ ہو جائے گا اس طرح کل چار سلام ہوں گے آر رکٹ ہے چار سلام ہوں گے چار دفعہ تاجر کی دعا آپ کو پڑھنا ہوگا لیکن اس کی جو ہے خاص ترتیب یہ اس نماز کے اندر سیاست بعوت میں سات جو فرمایا کہ اس میں جو ہے صورت جو آپ پڑھیں گے شریف کے بعد اس میں جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہے ہاں جی ان میں سے جو لمبی صورتیں جو آپ کو یاد ہیں نسبتاً لمبی اس کو پہلی رقد میں عالم شریف کے بعد پڑھنا اس سے تھوڑا سا چھوٹا دوسری رکعت میں پڑھنا اس سے تھوڑا سا چھوٹا تیسری رکعت میں پڑھنا اس سے تھوڑا چھوٹا چوتھی رکعت میں پڑھنا اس سے تھوڑا چھوٹا جو ہیں پانچویں رکن میں اس سے تھوڑا چھوٹا چھ چھٹی رکن میں اس سے تھوڑا چھوٹا ساتویں میں اس سے میں اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ نیچے آنا ہے اگر آپ کو بہت سی صورتیں یاد ہے تو ہاں وہ لمبی صورتیں آخری دو پار آپ کو یاد ہے ایک پار یاد ہے تو ان میں سے لمبی صورتیں یاد جو صورتیں یاد میں ان میں سے جیسے سب بھیج میں وغیرہ ہیں وہ تین وغیرہ ہیں باقی بڑی صورتیں اگر یاد ہو تو اس طرح پڑھنا بہتر ہے لیکن اگر آپ کو یاد نہیں ہیں بڑی صورتیں یاد نہیں ہیں, تو جو بھی آپ کو یاد ہے وہ پڑھ کے آپ تاجد پڑھ سکتے ہاں جی تو یہاں فرماتے ہیں اس میں جو شاعر رکن ہے دو دو رکد پر آپ سلام پھیریں گے اور آپ فرماتے ہیں پہلی رقط میں کوئی سی لمبی صورت جی لمبی صورت جو ہیں پڑی جائے کوئی سی لمبی صورت پڑی جاتی ہیں پھر یہ کہ بعد دیگر یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں اسٹپ بائی اسٹپ چھوٹے صورتوں کی طرف آ جائیں یہ اس بات باتیں آپ کو زیادہ صورتیں یاد ہو بڑی صورتیں بھی یاد ہو درمیانی صورتیں بھی یاد ہو چھوٹی صورتیں بھی یاد ہو لیکن یہ کچھ لوگ ایک ہی نہیں اگر کسی کو صرف انعد اللہ کلو اللہ انعت ان وغیرہ سے زیادہ نہیں آتی ہیں تو جو آتے ہیں وہی صورتیں پڑھ لیں آپ کے تعاجد کا صحابہ آپ کو ان مل جائے گا ہاں تو صورت جو ہے پہلے رکعت میں کوئی سی لمبی سورت پڑھی جاتی ہے پھر یا کے بعد جگہ چھوٹی چھوٹی سورت پڑھی جاتی ہے اصل ترتیب تو یہ ہے اسٹپ بائے اسٹپ چھوٹی سورتوں کے طرف آ جائے لیکن اگر آپ کو جو ہے چھوٹی سورتوں کے علاوہ کوئی بڑی سورت یاد نہیں ہے تو جو یاد ہے انہیں کو تمام رکعتوں میں علام شریف لینی ہے آپ کو ذمہ رکھیں عالم شریف کے بعد ایک ہی سورت پڑھنا ہے ہر رکعت میں عالم شریف کے بعد ایک ہی مکمل صورت پڑھنا ہے ایک دو آیت نہیں پڑھنا پورا صورت پڑھنا اور آگے ایک تو اس نماز کی خاص خوصیت یہ ہوا ہاں جی کہ آر رکت ہے ہر دو رکت پہ سلام پھیریں گے اور اگر آپ کو زیادہ صورتیں یاد ہیں سر کچھ چھوٹی کچھ درمیانہ کچھ بڑی صورتیں تو بڑی صورتیں شروع میں پڑھیں پھر آہستہ آہستہ درمیانہ پھر چھوٹی صورتوں کی طرف آ جائیں لیکن اگر آپ کو صرف چھوٹی صورتیں یاد ہیں تو جو یاد ہیں اسی کو پڑھو علم شریف کے بعد آپ کو تہجر کی نماز کا سبب مل جائے گا تو یہ اس کی خاص ترتیب ہے دوسرا خاص حکم یہ ہے اور ہر سلام کے بعد ہاں جی ہر دو رکعت کے بعد جب آپ سلام پھیریں گے تو یہاں پر ایک دعا پڑی جاتی ہے درود پڑی جاتی تو ہیں اور ہر سلام کے بعد درود شریف سمیت منجرز دعا کو پڑھا کریں یہ دعوت کی عبارت ہے ہاں جی ہر سلام کے بعد درود شریف سمیت منجرز دعا کو پڑھا کریں یعنی کیا منجر اس مطلب یعنی پہلے دعا کو پڑھیں یعنی جو آپ کو بتا رہا ہوں پھر درود شریف پڑھیں ایک ایک مرتبہ ہاں جی پہلے اس دعا کو ہر سلام کے بعد ایک دفعہ پھر درود شریف ایک مرتبہ اور دونوں کو ایک ایک مرتبہ پڑھ لیں ہاں جی پڑھیں آپ کا یہ ہے اب وہ دعا جو ہر رکعت کے ہر دو رکت وجہ سلام پھیریں گے سلام پھیرنے کے بعد پہلے جو دعا پڑھی جاتی وہ یہ ہے اس کے بعد پھر درود تو دعا یہ ہے سبحان اللہ وب ہم سبحان اللہ العظیم وب ہم استا اللہ یہ مبارک دعا پڑھنا ہے ہاں اس کے بعد جو درود شریف اللہ ما صلی اللہ محمد و آل محمد یہ درود شریف اپنے اقدا پڑھنا ہے تو ہر سلام کے بعد یہ سبحان اللہ عبدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اللّہ اللہ مَ اللہ علی محمد و آل محمد ہیں درد شریف اور یہ دعا جو ہے اب یہ تہذیب مبارک ہر سلام کے بعد آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے تو اس تجویز کے جو ہے حدیث میں اسی دعوت میں بھی ابھی دو تین انج نماز تجوی بارے کے بعد لایا ہے وہ وہ حدیث لایا ہے اسی دعا کے بارے میں اسی تصویر کے بارے میں سبحان اللہ عبین صبح اللہ عظیم عبین کے بارے میں آیا ہے پیارے نبی نے فرمایا دو کلم ایسے ہیں کلمتان ححی فطان علسان دو کلم ایسے ہیں زبان پر بولنے میں بہت آسان ہیں ہلکا ہے پھلکا ہے ثقیل عطا نے الفل اور میزان کے ترازوں میں بہت وزنی ہے حبی بطان اندر رحمٰن اللہ کے نزدیک بھی ان دو تصویر کی بہت بڑا اللہ کو بہت بڑا پسند ہے یہ دو تصویر اور جو شاخ یہ دو تصویر پڑیں اس کو بہت بڑے ثواب اور اجے سے نوازیں گے یہ حدیث جو ہے بہت ہی مشہور حدیث ہے یہ سبحان اللّہ سبحان اللہ اللّہ و الحمد انہی دو کلموں کے بارے میں ہاں جی یہ دعوت میں ابھی آنے والے درسوں میں آپ کو آ جائیں گے وہاں میں اس کی توضیح دے دوں گا ہاں جی تو اس تصویر کے بہت بڑا پھر اللہ جو ہیں ہم لوگ پڑھتے ہیں باقی مسلمان فرقے اس تصویر کے بعد پھر استاخر نہیں پڑھتے ہیں لیکن ہم لوگ اس کے بعد آستہ آخر اللہ کا اضافہ کرتے ہیں اس کے بعد اس کی دلیل بھی میں باپ کو آپ کو بتا رہا ہوں تو اس دعا کا جو ہے ترجمہ جی اللہ عبہدی سہان اللہ عظیم و بحم اللہ اس کا ترجمہ جو ہے یہ سبحان اللہ سبحان جو ہے مجدر ہے قائم مقام اس سب بھی حوق کے ہیں یعنی پاک حضاء قرار دینا سبحان اللہ ہر قسم کی عیب و نقص سے پاک و منزہ قرار دینا اللہ کو تو سبحان اللہ مانی یعنی اے اللہ تو پاک اور منزا ہے یہ ماننا تو پاک ہے شار ترجمہ یہ کرتے ہیں اے اللہ تو پاکر منزہ ہے جی یا جو اس کے جامع ترین ترجمہ یہ ہے اے اللہ میں تجھ تجھے جو ہے ہر قسم کے اے ب نقش سے پاک کو منظہ کرا دیتا ہوں یعنی اللہ تو ہر قسم کے اے بن نقص سے پاک کو منظہ اور بے ذات ہے سبحان اللہ کے یہ تجمہ وہ بھی ہم اور ساتھ ہی اے اللہ میں تیری حمد بجا لاتا یا لاتی ہوں وہ بھی ہم اللہ میں تیری ہمد یعنی تیری تعریف کرتا ہوں یہ معنی اللہ میں تری حمد بجا لاتا یا لاتی ہوں تو سبحان اللّہ وحمدی اللّہ تجہر اللہ تو ہر قسم کے اب و نقد سے پاک اور منظہ ہیں ہاں جی میں قسم کے اب نقص سے منظہ قرار دیتا ہوں اور تیری حمد کرتا ہوں پھر سبحان اللہ عظیم و ہاں جی یہ تجویز ہے سبحان اللّہ بس عظیم قلام عذہ وبحم دی تو اس کے تجمین عظمت و بزرگی والا اللہ سبحان اللہ اگر تجمہ نے پہلے پال اب عظیم یعنی کہ عظمت اور بزرگی والا اللہ یہ تجمہ بن جائے گا تو اس کا ترجمہ عظیم کا عظمت و بزرگی والا تو سبحان اللہ عظیم و کے تجمہ ہی بن جائے گا عظمت و بزرگی والا اللہ ہر قسم کے اے نقل سے پاک و منظہ ہے اور میں اس کی حمد بجا لاتا یا لاتی ہوں چونکہ اور اللہ سبحان اللہ عبہ حملے کے یہ مان اور پھر جو ہے دوسرا ترجمہ اس کے بھی میں عظمت والا اللہ کی تسبیح اور حمد کرتا ہوں اس کے مقصرات میں یہ بن جائے گا پھر استا آخراللہ ہے اس کے بعد ہمارا تیسرا قلم ہے اس میں استا آخر اللہ اور میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت و بخش طلب کرتا ہوں یا کرتی ہوں اشتا اللہ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا یا کرتی ہوں تو اجتہ آفرو زبان میں غفر یا فروک گناہ معاف کا نام بہت دینا استاخرۂتاخر اشتفار کے معنی جو طلب مغفرت مغفرت طلب کرنا بخش طلب کرنا مانگنے کے معنی میں ہے ہاں کیونکہ جو جب یہ عالفس انتا اضافہ کرتے ہیں اس کو اب استفال بولتے ہیں صرفی اطلاع میں تو جو ہے استعمال اس, اس کے معنی و خوات میں سے یہ طلب کے معنی میں. جیسے عرب بولتے ہیں خرج زید الجید نکل گیا اس طرح زیدن زید العمن زید عمر سے نکلنے کو طلب کیا نکلنے کو کہا یہ معنی ہے بس جو ہے دور شریف ہاں جی اللّہ مثم تو آص اللہ کا معنی ہوا یا اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی برش طلب کرتا ہوں تو مجھے میرے گناہوں کو بخش دے یا اللہ یہ معنیٰ تو ہر دعا کے سبحان اللہ عبد صلی اللہ علیہ کے بعد اللہ سے آپ شہر کے اس مبارک وقت میں تاجر کے ہر و کے بعد اللہ کی تمجید اللہ کے تذبی ہمت کرنے کے بعد اپنے گناہوں کی بخشش بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں پھر جو ہے درود شریف علّہ صلی اللہ علیہ محمد وال محمد پڑھتے ہیں کہ اے اللہ یعنی اے پروردگار تو حضرت محمد صلی اللہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر اپنے رحمت نازل فرمان ہاں جی تو یہ مبارک جو ہے اب یہاں تک آپ کو واضح ہو گیا نماز تحجت میں جو ہے کتنی رکت ہے اور رکت ہے ہاں جی دو دو رکعت پہ سلام پھیریں گے اور پھر جو ہر دو سلام رکت کے سلام پھیرنے کے بعد یہ تصویر اور دروز سبحان اللہ عبم سبحان اللہ عظیم الحمدی اسلّہ اللہ ما صلی اللہ محمد المت یہ دونوں تصویر دروز شریف اور یہ تصویر ایک ایک مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور اس طرح نماز کو آپ نے ختم کرنا ہے اور پھر جو یہاں پر سابقہ تصویر سبحان اللّہ عبدی سبحان اللہ عظیم البحمدی کے بعد ہم لوگ استافر اللہ کے جو تصویر پڑھتے ہیں استاف اللہ پڑھنے کا ہمارا دلیل قرآن یہ ہے کہ حضرت ہاں جی علی پیر اون علی مرحوم جو ہے الرعن رحمۃ اللہ علیہ جو ہے پیر اور بادشاہ اپنی اکثر خطابات میں فرمایا کرتے تھے اور بندہ اخیر جو ہے جب خبر میں ہاں جی کلاس نائن میں ہم لوگ جب پڑھتے تھے پڑھائی کے دوران جو ہے خانقاہ مولا حب بالا میں نماز جمعہ کے لے جایا کرتے تھے تو پیر موسخ جو ہے مرحوم کے زبان مبارک سے متعدد بار سن چکا ہوں آپ فرماتے تھے کہ سابقہ طزبی سبحان اللہ عبمد سُفحان اللّہ عظیم کے بعد اسلّہ ہاں جی جو ہم ایک دی تجزی اضافہ کرتے ہیں استاخر اللہ۔ جو ہم اس لیے پڑھتے ہیں یہ تصویر آپ کی دلیل یہ تھا چونکہ جو ہے اللہ نے قرآن پاک میں سر نثر میں راجا میں ہمیں تصبیح کے ہمیں تصویح کے ساتھ جو ہے تصبیح کے ساتھ تصویح کے ساتھ سبحان اللہ تصبیح کے ساتھ استغفار کا حکم دیا ہے قرآن سرانج علامہ فرمائے فصب بھی بحمد رب ہاں جستا جی, آپ جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرو ساتھ اللہ کے ربط کی اللہ کے حمد کرو سورہ جا کے آخر میں نے اللہ کی تسبیح بیان کرو اس کی پاکی بیان کرو ساتھ ہی اس کا حمد بیان کرو وستافر ہو پھر اللہ سے اپنے گناہوں کے اشتفار طلب کرو چونکہ اس میں اللہ نے حرمت لے تسبیح بیان کرو تو اس حکم کی تعمیل میں ہم سبحان اللہ الحمد الصفان اللہ عظیم الحمدی پال لیا پھر وستاخیر ہوں اس حکم کی تعمل میں ہم لوگ استاخر اللہ پڑھتے ہیں تو پورا اس سورے پر ہم لوگ عمل کرتے ہیں پس اللہ کی ہاں جی پاکی پس اللہ کی جو ہے پاکی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ہمت اللہ کی پاکی بین پاکی اور حمت کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ سے ہاں جی استغفار کرو یعنی مخشرت طالب کرو یہ قرآن کی شاید میں آ گیا اس لیے ہم کو شفان اللہ جو ہے اب ہم جی سبحان اللہ عظیم وبہم جی اس لیے ہم لوگ جو ہے قرآن باغ کی جو ہے طاویل میں اسر عمل کرتے ہوئے صُفح اللّہ عبہم دی صفحان اللہ عظیم ابہم جی پھر استافر اللہ بھی پڑھتے ہیں چونکہ اللہ کو حکم ہی ایسا تھا کہ پہلے اللہ کے تصویر بین کریں یعنی سبحان اللہ عمین عظیم جی پھر استاٰ وصطیر فرما اللہ نے خود پھر استغفار کریں لہذا ہم اس پر عمل کر ہیں تو کہ قرآن کے حکم میں استغفار پڑھنے کا حکم. اسلام استغفار پڑھنا اللہ تعالیٰ ہم صاحب کو النوا تحجید کی عطا بھریں اور اس کے تمام آداب کے ساتھ بجا لانے کی توفیتہ عطا عام ہے